بسم اللہ رحمن رفی الم تم الله شبون اللہ الله اللہ فرقمکم اللہ ہو بفور رحی ہمیشہ سنت پر عمل کرنے اور سنت کی دعوت دینے والے ہی والوں ہی کو سخت آزمایا جا جائے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 يعلم أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام أشهد أن, أن محمد رسول الله أشهد أن العباد الذين اصطفى عن بعض إن شاء الله آج سيء شرحسنہ امام بربہاری رحمت اللہ علیہ کی یہ مشہور کتاب السنہ اس کا دس ہم شروع کریں گے پہلے تو دو تین چیزیں سمجھ لیں اس کے بعد اصل کتاب کا متن شروع کرتے ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ کسی بھی کتاب کو پڑھنے یا سمجھنے کے پہلے پہلے اگر اس کے مصنف کے حالات کچھ معلوم ہو جائیں تعارف ہو جائے تو اس سے کتاب سمجھنے سمجھنے اور کتاب کی اہمیت کا بھی ہمیں احساس پیدا ہو جاتا ہے اس لیے آج ہم شروع کرتے ہیں ان کے تھوڑے سے مختصر حالات سے یہ امام بربہاری جو ہیں یہ کہا جاتا ہے تین سو اٹھائیس uh, یا انتیس ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے تین سو اٹھائیس سدا سو میاں کسان و عشرین سمانیا و عشرونا تین سو اٹھائیس یا انتیس میں ان کا انتقال ہوا ہے ان کا پورا نام جو ہے الحسن بن علی بن خلف البر ہے بغداد کے رہنے والے بغدادی ان کو بغدادی کہا جاتا ہے ہو سکتا ہے بغداد میں پیدا ہوئی ہوں یا کہیں باہر سے آ کر کے وہاں رہنے لگے ہوں اسی مناسبت سے ان کو بغدادی کہا جاتا ہے کنیت ان کی ابو محمد ہے جانتے ہیں آپ لوگ کے اربوں میں کنیت کا بڑا اہتمام تھا اور کنت رکھنی چاہیے یہ سنت ہے اور اربوں کا اس نبی رحت نے اس کی رغبت بھی دلائی ہے سمجھے نا تو ابو محمد الحسن بن علی بن خلف یہ پورا ان کا نام ہے ان کی نسبت جو ہے وہ بر بھاری عام طور پر جو نسبتیں ہوتی ہیں ان کی مختلف وجوہات ہوتے ہیں ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ آدمی اپنے پیشے سے جو آپ کا ہرفہ س... یا آپ کا کاروبار بزنس ہوتا ہے آپ جو... کا جو ذریعے آ... معاش ہوتا ہے پیشہ اس کی مناسبت سے آ... اس کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے سمجھے نا اور کبھی انسان کی نسبت خاندان قبیلے کی طرف ہوتی ہے کبھی بطور تعارف کے انسان آ... کی نسبت جو ہوتی شہر اور ملک کی طرف ہوتی ہے بغدادی کوفی بصری یہاں ان کو جو بربہاری کہا جاتا ہے بربہار کوئی جگہ نہیں جس کی طرف ان کو نسبت کی جاتی بلکہ بغداد تھے اس بغداد کے رہنے والے تھے اس لیے ان کو بغدادی کہا جاتا ہے بربہاری کیا چیز ہے یہ اصل میں دواؤں کے تاجر تھے دواؤں کا کاروبار کرتے ہیں. اندازہ لگتا ہے کہ حکیم تھے جو پرانے یونانی حکیم ہوتے ہیں نا <coughs> یونانی حکیم تھے اور دواؤں کا کاروبار کرتے تھے اسی لیے ان کے پیشے کی طرف منسوخ کیا گیا اس وقت دو جگہ کے حکیم بڑے مشہور ہوتے تھے ایک تو اپنے ہاں ہند کا طبیب اور دوسرا یونان کا سمجھے نا یہ ایران کا بڑے مشہور ہوتی تھی تو اصل اے میں اے, ہندوش, ہند سے یہ دوائیں لاتی تھے تو اندازہ لگتا ہے کہ ان دواؤں میں کوئی دوا آتی تھی اے, جس کو بربہار بربحار کہتے تھے لیکن میرا خیال ہے کہ وہ بربہار نہیں بلکہ پربہار بہار کوئی دوا رہی ہوگی کیا تو چونکہ انگلش میں عربی میں پے نہیں آتا تو اسی لیے اس کو کیا بنا دیا گیا جیسے ہمارے یہاں کہا تھا روح افزا روح افزا سمجھے نا آ? تو ایسی کوئی دوا ہوتی تھی اصل میں تھی کیا پر بہار اور ان کے ہاں اس دکان کا کاروبار یعنی وہ اچھے بڑی مشہور دوا رہی اسی لیے اس پر بہار کو جب عربی بنائے گا تو کیا بن جائے گا بر بہار یا بر بہار بر بہاری تو اسی حساب سے ان کو کیا کہا گیا بر بہاری یا بر بہاری کہا جاتا ہے اندازہ لگتا ہے کہ کوئی اس نام کی دوا تھی اسی دوا کی طرف سے یہ مشہور ہو گئے جیسے ہمدرد کی کوئی دوا بیچ لگے اسے مشہور ہو جاتا ہے تو یہ ان کے نام اور نسبت کی وجہ ہے یہ انہوں نے جو علم حاصل کیا ان میں بڑے بڑے اساتذہ تھے اور ان میں سے بہت سارے اساتذہ جو ہیں احمد بن حنبل کے شاگرد تھے یہ بڑا کمال تھا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں شاگردوں کے یہ شاگرد ہیں بہت سارے علماء سے محدثین سے جنہوں نے علم حاصل کیا تھا ان میں ایک بڑا طبقہ کس کا تھا امام احمد بن حنبل اسی مناسبت سے ان کو ہم بھی کہا جاتا ہے چونکہ بات بات میں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے یہ حوالہ دیتے امام احمد نے یہ کہا عقائد کے اندر اسی لیے ان کو ہم بھی کہا جاتا ہے تو احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے شاگرد اگر کسی کے اس شاگردوں کا جو شاگرد ہوگا بہرحال وہ کتاب و سنت پر چلنے والا اور بڑا ہی متقی کہ فہیدگار ہوگا یہ علم کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی زہد و تقوا سے بھی نوازا تھا ایک تو علم سے نوازا اور دوسرے زہد اور تقوا سے کمال یہی ہے کہ آدمی کو علم ملے علم کے ساتھ عمل اور تق عمل کے توفیق اور تقبا مل جائے کہا جاتا ہے ان کے تقوی کا عالم یہ تھا اللہ اکبر ان کے تقوی کا عالم یہ تھا کہ ان کے والد جب انتقال کیے ہیں ان کے والد والد کا نام کیا تھا علی الحسن بن علی علی کا جب انتقال ہوا ان کے والد کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے وراثت سے ایک پیسہ نہیں لیا ان کو کچھ شک صبح تھا کہ شاید کی والد صاحب کی پراپرٹی جائیداد جو ترکا ہے وہ سو فیصد حلال نہیں کچھ شک تھا تو پوری پراپرٹی میں حص... پورا حصہ ہی لینے سے انہوں نے انکار کر دیا اور ان کا حصہ کتنا بن رہا تھا اس زمانے میں ستر ہزار دینار کتنا آج کے کم سے کم ستر کروڑ تو بن جائے گا آ? اور بن جائے سوچو صرف اس لیے نہیں لیا کہ شخص وادی چیز کیا تھا اللہ تعالیٰ جی یہی تقوی ہم کو آپ کو نصیب کر دیں گے ایسے کہا جاتا ہے نواب صدیق حسن خان بھوپالی رحمت اللہ علیہ نے بھی خاندان کا اور ترقہ نہیں لیا لیکن ہم کو شک ہے ہم کو شک ہے تو انسان کے اندر تکوا آ جائے یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے بہرحال اللہ رب العالمین نے ان کو علم کے ساتھ ساتھ بڑا ہی آ آ آ آ آ بڑے عالم کے ساتھ ساتھ عابد ذاہد متقی بنایا ان کے کچھ اقوال بڑے خیر و برکت کے ہیں جو امت میں ضرب المثل بن گئے ہیں اقوال سمجھتے ہیں نا اکوال زرنی ان کے اکوالے زرنی سمجھتے ہیں نا بڑے قیمتی کہ ایک بات اسی نے کہہ دیا مثال کے طور پر آج ٹیپو سلطان کو مرے مر ہوئے کتنے سال ہو گئے قتل کیے گئے ہوئے دو سو ڈھائی سو سال ہو گیا لیکن ابھی تک لو کیا کہتے ہیں ٹیپو کی بات کہ انگریزوں سے اس نے کیا کہا تھا سو سال کی زید... م... برو بھائی نہیں یاد م... ہے کسی کو ہاں سال کی گیدڑ کی زندگی سے ایک سال کی شیر کی زندگی افضل ہے کیا مطلب ہے انگریزوں تمہارے سامنے غلامی کی زندگی گیدڑ کی زندگی سے بدتر ہے تجھ سے لڑ کر کے ایک دن ہمیں زندگی ملے وہ ہمیں زیادہ شہادت نصیب بجا ہے بجائے سو سال گیدڑ اور ضلع کی زندگی لیکن ایک قول کہا اور آج تک دنیا نے اس کو ایسا قلم بند کیا کہ اس کو محفوظ کر دیا کہ سو سال کی گیدر کی زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی افضل کیوں عزت کی زندگی ہوتی ہے تو ایسے ان کی کچھ اقوال ان کے ہیں بڑے اہم ہیں ان کو ذرا سا یاد رکھیں ایک اور بڑی عبرت و نصیحت کے اقوال ہیں پہلا قول تو ان کا یہ کہا جاتا ہے کہ حیدر صغار المحدثات من الامور فائن سگار البدع کے بارن اور آج یہی چیز ہم لوگوں نے چھوڑ دیا اور جو اہل سنت تھے وہ انہی چیزوں پہ نگاہ رکھتے تھے آج ہمارے ہاں چھوٹی ہے برائی لیکن چھوٹی سے ہے بھائی بدعت ہے لیکن معمولی سے بدعت صغیرہ ہے بدعت مفسے کا نیکی ہے بھائی چھوٹی سی نہیں بھی کریں گے تو کون سے ایمان میں خلل آ گیا یہی کہہ کر کے نبی علیہ رات کے سنتوں کو ہم نے ترک کر دیا کہتے کیا کہ ذرا غور سے سنو یہ بڑا اہم قل ہے یہ حیدر شغار من ساتھی من العمر فعن شغار البدائے چھوٹے چھوٹے بدعاتوں سے بھی بچو چونکہ چھوٹی ہی چھوٹی بدعاتیں جو ہیں آگے چل کر کے بڑی بدعات کا سبب بن جاتی ہیں دیکھا آپ نے کلو بدعتیں یہ بڑا اہم غور کرو کہتے کیا ہیں چھوٹے چھوٹے بداتوں بیدعات سے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ چھوٹی ہی بدتیں آگے آدمی کو بڑی بداعت میں مبتلا کر دیتی اسی لیے اب ان کے اس قول کی تعید اتنی بہت سارے نسوخ سے ہوتی ہیں سمجھ گئے نا بہت سارے لوگ کہاں کرتے تھے الماشی یا الوداع تو برید القفر کیا الوداع تو القفر لوگوں بری سمجھتے ہو نا پوسٹ یاد رکھو کفر کی ابتدا جو ہوتی ہے کس سے بداتوں سے کفر کی جو ڈاک اور پوسٹ ہے وہ کیا ہے بدات ہے کس طرح سے ہماری اسلاب اس پر توجہ ہوتی تھی نہیں چھوٹی بدات ہو اس سے بھی بچوت بدات ہے یہی چھوٹی بدات آگے چل کے کیا بن جائے گی وہ بڑی اسی لیے اللہ سننے کیا فرمائے ای یا کم و محک د اللہ اکبر ای یا کے و محکراتی دنوں خبردار کبھی کوئی گناہ چھوٹا معمولی سمجھ کر کے کرنا نہیں اور دوسری بات کیا ہے ای یا کم کسی گناہ کو حقیر سمجھنے سے اپنے آپ کو بچاؤ گناہ گناہ ہے فنڈا نہ ہوں میرا اللہ تم اس کو حقیر سمجھتے ہو لیکن اس کا بھی تمہیں اللہ تعالی کے ہاں حساب دینا ہے دیکھتے نہیں قرآن نے پرانے کیسی کہاں لاجوگاد مالحادل کتاب لاجگاد رو سغیر رتن والا کبی رتن اللہ قیامت کے دن انسان کے سامنے نام اعمال آیا دیکھا تو اس کی چیخ نکل جاتی ہے اور کیا کہتا ہے ما لہدل کتاب ہائے یہ کتاب کیسی ہے رغیر رتن ولا کبھی رتن نام امال کیسا ہے کہ کی نام اعمال تیار کرنے والے نے نہ تو چھوٹا چھوڑا ہے اور نہ بڑا اللہ احسا سب کو ریکارڈ کر دیا دیکھا آپ نے کسی نیکی کو معمولی سمجھ کر کے چھوڑنا نہیں چاہیے اور کسی برائی کو معمولی سمجھ کر کرنا نہیں چاہیے کسی گناہ کو حقیر نہ سمجھے. یہ بڑا اہم قل ان کا ہے اور اللہ اکبر اللہ مالوانی رحمت اللہ نے صحیح کے اندر اور بہت سارے لوگوں نے نقل کیا کہ کی جو خارجی لوگ نکلے تھے انہوں نے چھوٹے گنا تھے شروع کیا ان کا ایک چھوٹا گناہ جو تھا ان کو کھینچتے کھینچتے کہاں لے کے گیا اسلام ہی سے خارج کر دے خارجی ہی ہو اور ابھی سنا ہوگا کیسے ابھی کا اعلان سنا ہوگا خبر کہ آج کے خارجی نے کیا اعلان کیا کہ کی اس وقت تک ہم خاموش نہیں رہیں گے جب تک کہ حرمین کو مرتزوں سے مرتدین سے آزاد نہ کرانے دو تین دن بات آ رہی یعنی لوگوں کو میرو کیسے بنانا ہرمین اس وقت ان لوگوں کے ہاتھ میں اسلام سے مرتد ہو چکی ہیں اور اس لیے حرمین کو آزاد کرانا بہت ضروری ہے ہمارے ساتھ ہوں اس سے اندازہ لگائیں اب اگر ہرمین حرم، جو ہیں وہ بھی مرتد ہیں ساری دنیا ہی مرتد ہو گئی سوا اس کے کالا کپڑا پہن کر کے آ خلیفت المسلمین لس تو میں خیر ہاں؟ تم میں سے اللہ نے ہم کو بنا دیا حالانکہ ہم تم لوگوں میں اچ سے اچھے اللہ دیکھا کتنا واضح طور پر ایک چھوٹی سی گلتی جو ہے انسان کو کہاں تک کھینچ لے جاتی ہے بڑے سے بڑے قبائل اور شیر تک اسی لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں امام بربہ رحمت اللہ علیہ نے اور دیگر سلف نے کیا کہا من شارمحد سات المور صغار البدع المدوں کے بارا اپنے آپ کو چھوٹے چھوٹے سے امور پر عمل کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ یہی بدتیں تمہیں بڑی سے بڑی جگہوں پر لے کے چلیں اس وصول کو دیکھیں اور آج اپنے یہاں کے حالات کو دیکھیں پہلے کوئی ایک بدات ہوتی ہے کیا ایک بدات کیا صرف قبر کو پکی دیوار سے گھیر دیا گیا ایک بدعت تو آئی نا گھیر دیا گیا پھر کہاں تک جاتی ہے بھائی گر دیا گیا پھر کچھ بڑا بنا دیا گیا پھر کبا بنا دیا گیا ہرا جھنڈا لگا دیا گیا پھر کہہ دیا گیا کچھ کراوت بیار کر دی گئی جو خانے کاوا میں لوگ نہیں کرتے واک وہاں کر دیا نمبر دو ایک دوسرا ان کا کال بڑا اچھا ہے جو بڑی عبرت کا کہتے ہیں الموجالیسا تو فتح باب فائدہ یہ بڑا اہم قول ہے کہتے ہیں کہ المجالیسا تو لنا صحت تو لم فتح باب بابل فائدہ تھے تو لل غلق باب بابل بڑا قیمتی سمجھ میں آیا نہیں ترجمہ کرنا پڑے گا کہتے ہیں کہ المجال ایسا کسی بگڑے ہوئے بھٹکے ہوئے انسان سے بیٹھک اگر کریں خیر خواہی اور نصیحت کے لیے اگر بیٹھیں گے تو سمجھو کہ اگر خیر خواہی کرنا مقصد ہے کہ یہ بیچارہ گناہ میں مبتلا ہے یہ سڑکی میں مبتلا ہے اپنا بگڑا ہوا مسلمان بھائی ہے اور اس کی, اس کی ذمہ داری اصلاح کرنا ہماری ذمہ داری ہے خیر خواہی کے لیے بیٹھو گے اور سمجھانے لگو گے تو فتح باب فائدہ اس سے جو ہے فائدے کا دروازہ کھل جاتا ہے نہیں سنگی. اگر آپ بیٹھ گئے سمجھانے کے لیے خیر خواہی بھائی آپ بتائیں گے وہ کچھ کہا آپ نے اس کو سمجھایا بھائی ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ہو سکتا ہے پچیس دلیلیں آپ اس کو دے دیں اگر نہ سمجھا تو کم سے کم کچھ نرم تو پڑتا ہے دھیلا تو پڑتا ہے سوچنے میں تو پڑ جاتا ہے پیشانی پر پسینے تو آ ہی جاتے ہیں فی کر لو اور مناظرے کے لیے بیٹھنا علمی سارے فائدے کو بند کر دینے کا دروازہ ہوتا ہے کیوں مناظرہ میں اسلام مقصود اس سامنے والے کو شکست دینا تو کبھی آدمی نہایت کبھی آدمی اے? شکست دے دیتا ہے عقلی دلیلوں سے کبھی وہ نقلی دلیلوں سے لیکن جو سننے میں سامنے والے کو علمی افادہ استفادہ تھا وہ ختم ہو جاتا ہے کیا پھیلا ہم لوگوں کا تجربہ کرو خیر خواہی کے ساتھ کسی کے ساتھ میں اللہ اکبر برے صغیر کا برے صغیر کا تقسیم سے بڑے وہ بڑا بدماش جو کرسچن بن گیا تھا مسلمان اور پورے بر صغیر میں دور دور کر کے تبیل تقلیل کیا کرتا تھا وہ کہتا ہے واہ پوری تاریخ بیان کروں گا تو بہت لمبا ہو جائے ہوگا وہ کہتا ہے جتنے ملہ تھے منادرے میں سب کو ہم نے ہرایا لیکن دو اہل دیس بولیوں کے اخلاق نے ہم کو پھر دوبارہ ایمان لانے پر مجبور کر دیا پوری تاریخ جا کر کے پڑھو کہا کہ ہندوستان میں ہندوستان کو پورا پروش صغیر یہاں ملہوں کی کمی نہیں تھی لکھنے والوں کی کمی نہیں تھی وہ ایک گالی لکھتے میں دس گالی لکھ کر کے بھیجتا وہ ایک دلیل ہیں میں پچیس دلیل جھوٹی سے لیکن لڑتا تو تھا کہا لیکن دو مولوی نکلے اہل ہی وہ دو وہابی مولیوں کے اخلاق نے پھر ہمیں دھرم پال سے محمود غازی بنا دیا غازی محمود بنایا نام تو آگے زبان پر سن لیا ہوگا بروبر کہا کہ کیا ہم بن گئے غازی محمود بن گئے ایک عالم تو کون ہے عالم کون ہے شیخ الاسلام اسلام مونا سنا اللہ امرت سعید نمبر دو نمبر دو قاضی سلیمان سلمان منصور پوری صاحب رحمت اللہ اور اخلاص کیا مناسا کہتے ہیں خیر خواہی انسان چلا جا رہا ہے قاضی ہے جج ہے پورا کوٹ اس کے قبضے میں ہے ریاست بھاول پورش کے جیرے نہیں ہے وہ چلا جا رہا ہے راستے میں پوسٹ مین ملا پوسٹ مین ملا پوسٹ مین کہتے کیا کہتے ہیں ڈاکیا پوسٹ مین وہ ملا کہا کہ سنو سنو سب کہا کا کیا بات ہے کہا آپ کی ایک رجسٹری آئی ہے کہا رجسٹری کھولا تو اس میں ایک تھوڑا سا چند ورک پیپر کہا اسے راستے میں ملا ہم کا ہم کو ہم جا رہے تھے آفس اور اس وقت جو راجا تھا وہ بھی ہندو ہی تھا لیکن اپنے دور حکومت میں اسے ہمیشہ کادیم بنا کے رکھا تھا کس کو کادیم سلیمان صاحب سلمان منصور پوری رحمت اللہ علم والے کو اللہ اکبر راستے میں تھے ملا لیٹر کھول کے پڑھا تو وہی جو مرتد ہو گیا تھا کم کسی کا لیٹر کہا کہ اگر یہ جواب مل جائے تو ہم کرنے کے لیے لیکن اس کو معلوم تو کوئی جواب نہیں دے پائے گا قادی سلیمان صاحب سلمان منصور پوری آج یہی اخلاص ہمارے اندر پیدا کرے میرے خطرہ غور کرو دھرم پال کہتا ہے کہ پورے اتنے ہندوستان میں اتنے بڑے ہند میں نہ ملاؤں کی کمی تھی نہ مفتیوں کی کمی تھی نہ مسجد کے اماموں کی کمی تھی لیکن سب سے میں ٹکر لے رہا ہمیں کوئی قائل نہ کر سکتا لیکن دو حاوی مولیوں کے اخلاق نے اور خیرخواہی نے ہمیں پھر دھرم پال سے کیا بنا دیا غازی محمود بنا دیا ایک سموڑا ثناء اللہ رستری اور دوسرے کادی سلیمان صاحب سلمان منصور پوری رحمت اللہ نے صرف کادی سلیمان صاحب منصور پوری کے ایک جملہ پڑھے واپس آئے رات گزر گئی جواب لکھ رہے ہیں گھر والوں نے کہا ارے حضرت سو جائے تھوڑا کہا کہ ایک بگڑا ہوا میرا بھائی سوال کیا ہے میں لیٹ کر کے سو جاؤں اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ اگر جواب صحیح ملا تو میں دوبارہ اسلام میں پھر آ جاؤں گا وہ بے ہے ہمارا فریدہ ہے اس کی خیر خواہی کر کے اس کو جواب دینا اگر میں لیٹر کا جواب دینے بنا لیٹ کر کے سو گیا اور نیند لگ گئی ہمارے جواب دینے کے پہلے پہلے وہ مر گیا تو قیامت کے کی اللہ تعالیٰ میرے مجھ سے سوال کرے گا یہ اخلاص دیکھا کتنا فائدہ کھول دیا تو امام برباہری کیا کہتے ہیں المجال ستو فتح و بابل فائدہ ول مجالا ستو بابل فائدہ اور یہ مناظرہ جو ہوتا ہے عام طور پر وہ تو بس سامنے والے کو نیچے گرانا مقصد ہوتا ہے ارے کیا بتائے میں بتاؤ کہا جاتا ہے بر شکیر کا سب سے بڑا منادری جو پیدا ہوا مونا سناء اللہ عمر سری رحمے منادرے بھی دیکھو مناظرہ جمع سامنے والا جو آریہ سماج سے مناظرہ تھا آریہ سماج جو تھا وہ بڑا بدماش تھا اول پہلے تو مناظرہ کرتا اگر ہارنے لگتا تو بیوی بی ساتھ رہتی بیوی بی کھڑی ہو کے گاڑی دینے لگتی اس کی ساری حرکتیں یہ تھی سارے ہندوستان کے لوگوں پر اب عورت کے اب یہ سنانا بھی نہیں تھا کہ عورتیں اتنی بے باک ہوتا کہ مودی صاحب بھی ہر مودی اس کی بدانی ارے عورت آ گئی اسٹیج پر موڑا امرت ہے اور تھا کم وقت بڑا کالا آریہ تھا ہس سے زیادہ کالا اور بی ہد سے زیادہ گوری تھی بڑی خوبصورت گوری اب موڑا امرت سری کا اس کے جگہ ادھر اس کا وہ, وہ جیسے مرادرہ شروع ہوا کم آ کر کے بیٹھ گئی وہ سوچی کہ اب شور ہار رہا ہے تیار کر جہاں اس کا جواب وہاں کر کے گالیاں وہی عورتوں کے جیسے اسٹیج پرائی آئی موڑا امرتسری کو معلوم تھا انہوں نے کہا اس داگ کے چوچے میں انگور خدا کی قدرت اس پہلو میں لنگور خدا کی قدرت بس کون سا فائدہ اٹھایا وہ جواب تو ہو گیا سمجھ گئے نا اس داگ کے چوچے میں انگو ز بدبخت اس کے چوت میں انگور کا گچھا ہو بڑا خوش نصیب یہ بس اللہ کا اور اس پہلے ہوئے میں لنگور خدا کی قدرت تو کرتے یہ بگی منادرا ختم کچھ نہ ہوا دیکھو ایک میں نے مصالحت مجالس مناسب اور دوسری کیا ہے منادرا میں نے وقت کا تقاضا تھا کہ شیخ اوسل ایسا منادرا کریں لیکن مناقہ تو ختم ہو گیا لیکن کوئی اصلاح کا پہلو فائدے کا دروازہ نہ نکلا سمجھیے نا کہ بڑا اہم کور ہے کس کا امام پر کا کیا المجال ستو فتح بابل فاعدہ یعنی فائدہ علمی فائدہ اصلاح کا فائدہ سوچنے سمجھنے کا موقع ملتا ہے تبادلۂ خیال کا موقع ملتا ہے سمجھے نا یہ اور ول مجالس تو لل تھے عام طور پر مناظرے کی جو بیٹھک ہوتی ہے وہ تو بسے کے سامنے والے کو کس سے کیسے مناظرہ نہ ہو کوئی ایسی بات کہہ دو کہ یہیں معاملہ یا تو جھگڑا ہو جائے مارپیٹ ہو جائے معاملہ اصل وہیں رہ گیا اور لاکھوں روپیہ جو خرچ کر کے ٹھانا گیا تھا عوام عوام نے سوچا تھا دو مول مناظرہ کریں گے فیصلہ ہو جائے گا جو جی صحیح فیصلہ ہوگا اسی کو ہم قبول کر لیں گے پبلک تک یہ فیصلہ آتا ہی اللہ ہمارے اس بزرگ کے قبر کو نوروں سے ہارے چونکہ یہ کتاب و سنت کی دعوت دیتے تھے اسی لیے کتاب و سنت کی دعوت دے جب انسان دے گا تو بداعت کی تردید ضروری ہوتی یاد رکھو بھائی آج کہتے ہیں یہ لوگ بڑے شدت پسند ہے شدت پسند ہے شدت, شدت پسند کوئی نہیں ہوتا اصلاح پسند ہوتا ہے اصل میں ہے کیا شدت پسندی نہیں جب حدیث کا علم آ جاتا ہے کس کا علم حدیث کا علم ہوگا سینے میں حدیث کا علم ہوگا ڈائی میں مبلگ میں مسلح کے اندر تو کبھی اصل میں بدات پر خاموش نہیں کیوں سب سونت کی سب سے بڑی دشمن چیز ہو کیا ہے بدات ہے تو دونوں کو کبھی ایک دشمن کی بھی دعوت دے دوست کی بھی دے یہ ناممکن سنت کی جو دعوت دیتا ہے وہ کبھی سمجھوتا نہیں کرتا کبھی لہجہ بھی سخت ہو جاتا ہے زبان بھی سخت ہو جاتی ہے کچھ گیز و گدب کا انداز بن جاتا ہے لیکن ہر معاملے میں مقصد کیا ہوتا ہے اصلاح بناط سے بعد رکھنا اور شرک سے لوگوں کو دور رکھنا ورنہ اور کوئی دوسرا مقصد نہیں ہوتا یہ کوئی کیا کہتے ہیں یہ کوئی ایسا نہیں کہ ہاں یہ شدت پسندی کا نام دے کر کے بھائی لوگ بڑے کڑوے ہوتے ہیں اور نہ اللہ من منظال اسی لیے جب بھی کوئی دعوت دیا کتاب و سنت کی تو سب سے پہلے کون غصے میں آ جاتے ہیں نہ ہندو نہ کافر نہ یہودی نہ عیسائی سب سے پہلے اہل بدات کون بدات کیوں سنت اور بدات کا بڑا ٹکراو ہے کوئی مصالحت ہی نہیں رب نے فیصلہ کر دیا ہے جہاں بدعات آئی وہاں سنت اللہ اٹھا دیتا تو اسی لیے چونکہ یہ سنت کی دعوت دیتے تھے اور بڑے ہی بڑے عالم عقیدے کی بدعات عمل کی بدعات ہر اعتبار سے بدعات کی تردید کرتے سنت کی دعوت دیتے اسی لیے ابن الجودی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جمع العلم وزدا جمع العلم وزدا وکان شدید اللہ اہل بدعی عالم بھی تھے اللہ نے زہد بھی عطا کیا عالم بھی عابد بھی زاہد بھی اور شدید اللہ بِدَعَ اہل بدعت اہل بدعت کس معاملے میں ذرہ برابر کوئی نرم رویہ نہیں کہ بدعت ہے تو بداعت ہی ہے بدعت کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کرتے تھے امام ابن کشیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں العالم الفکیر الحنبلی الوائد وانا وکان شدید ماسی ول بدائی سب کچھ برداشت کر لیتے تھے لیکن شریعت کے خلاف اور بدات کو کبھی گوارا نہیں کرتے تھے اس معاملے میں بہت ہی زیادہ سخت تھے جب ان کی یہ سختی رہی تھی اسی لیے دیکھو آپ ذرا اوپر چلیں سب سے پہلا مرد مومن جس کو سنت کی دعوت اور بداعت کی تردید میں سب سے زیادہ جس کو ستایا گیا وہ امام اہل سننا امام احمد بن ہم بنے ٹھیک ہے نا امام احمد بن ہم بنے اتنے کوڑے اتنی سخت سدائیں اتنے عرصے تک جیل میں رہنا ان کو گوارا جتنا ان کو تکلیف دی گئی ان سے پہلے اس امت میں صحابی کو تو تکلیف دی گئی ہوگی ایمان لانے کی بنا پر کافروں نے دیا ہوگا لیکن بداعت کی مخالفت بداعت کی ترجیح سنت کی دعوت میں سب سے پہلے جتنی جس کو تکلیف دی گئی سب سے زیادہ وہ کون ہے احمد بن حنبل اب سوال ہے بھائی احمد بن حنبل کو تکلیف دینے والے کون تھے وجوسی تھے کون تھے مجوس, ایرانی مجوسی تھے ہندوستان کے رام اور اے, کرشن اور گنےش اور مہادیو کے پجاری تھے یہ تو نہیں تھے ایران کے آگ پرست نہیں تھے روم کے عیشائی نہیں تھے دنیا کے یہودی نہیں تھے سوال یہ کہ کون تھے وہ ابھی رافدی پیدا بھی نہیں بیٹے اس طرح سے جسے آج چلو بھائی رافدی نے کہا اب سوال یہ ہے کہ احمد بن حنبل کا کو پر جرم کیا تھا اور سدا دینے والے احمد بن حنبل کو کون تھے اس کے بعد جو ہم بتانا چاہتے ہیں بات سمجھ میں آئے گی احمد بن حنبل رحمت اللہ نے کے زمانے میں جو بدعات آئی عقیدے میں عقیدے میں, عقیدے میں ایمان میں وہ بد عقید کی بڑھتے بڑھتے کہاں تک آ گئی قرآن اللہ کا اللہ کی مخلوق ہے ایک شرکی عقیدہ پیدا ہوا قرآن اللہ کی مخلوق ہے اس سے پہلے ایک زمانے سے جب سے اسلام آیا القرآن و کلام اللہ تھا قرآن کلام اللہ آدھا کلام ربی تنزیل من رب عالمین لیکن اب کیا کہا گیا مخلوق بہت سارے علماء کھڑے ہوئے امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ ڈٹ کر کے مقابلہ کیا جو تکلیف دی گئی آفذات جانتے ہیں تکلیف دینے والے کون تھے وہی جن کے عقیدے میں بدا تھی قلم آگو تھے تحجد گدار تھے نماز کی پابندی کرنے والے تھے رودے دار تھے لیکن احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ کو صدا اس لیے دیتے تھے کہ احمد بن حمبل احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ ان کے اکائے اور جب بدار تھے اس کی تردید کرتے تھے تردید کیا اس سے پہلے امام مالک کو بھی تکلیف دی گئی سب کو لیکن احمد بن حمبل کا نام میں نے لیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو تکلیف تو دی گئی آپ بتائیں آپ لوگ امام بخاری کو جو تکلیف دی گئی وہاں بھی نہ کوئی یہودی تھا نہ کوئی عیسائی تھا نہ کوئی مجوسی تھا نہ کوئی ہندو تھا نہ کوئی بدھسٹ تھا انہیں لوگوں نے تکلیف دیا کس نے جو کلمہ گو تھے لیکن عقائد اور عمل میں بدعتیں پیدا ہو گئی تھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ بھی امام احمد بنبر رحمت اللہ علیہ کی طرح لوگوں کے عقیدے کی اصلاح چاہتے مرجیہ تھے مرشیاں تھے جہنیاں تھے موتزلہ تھے کہ جتنے بداٹی پیدا ہوئے تھے سب کی تردید کرتے تھے آخرکار نام نہیں لیتے بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے فکری بھی تھے جن کی فقہ آج ہمارے برے صگیم پڑھائی جا رہی ہے احمام بخاری رحمت اللہ علیہ کو ملک بدر کروایا ملک بدر کروایا, ملک بدر کروایا جہاں جاتے وہاں شکایت کر کے آگے بڑھا دیا جائے اس قدر امام بخاری رحمت اللہ نے کو ستایا کیوں سنت کی دعوت دے رہے تھے سنت کی پیروی کر رہے تھے سنت کی نشر شات کر رہے تھے بدایتوں کا قلعہ کمہ کر رہے تھے اس قدر امام بخاری کو ستایا کہ آخر امام بخاری رحمت اللہ نے آسمان کے نیچے چھت بھی نہیں ہے سایہ بھی نہیں کسی چیز کا اپنے دونوں ہاتھوں کو رب کی طرف اٹھایا اور کہا اللہ ذاقت علی الارض بما بت اللہ زمین بڑی کشادہ ہے دنیا میں ہر مخلوق کو زمین پر امن و امان نصیب ہے لیکن یہ محمد اسماعیل بخاری جو ہے اہل بدات نے اس کے لیے اتنی بڑی زمین کو تنگ کر دیا ہے اس کو زمین پر رہنے کی جگہ نہیں اللہ مذاقت العل اردو مارحبت امام بخاری کا آخری دو اے اللہ اب تو ہی فیصلہ کر دے اللہ مذاق طل زمین اتنی بڑی ہونے کے باوجود ایک محمد اسماعیل سنت کی دعوت دینے والا تیرا بندہ ہے اس کے لیے زمین تنگ ہو چکی ہے چوروں کے لیے زانیوں کے لیے اہل بداغ کے لیے بدماشوں کے لیے بڑے بڑے مجرموں کے لیے زمین پر رہنے کی جگہ ہے لیکن اللہ سنت کی دعوت دینے والے بخاری کے لیے زمین تنگ ہو چکی ہے یہ ہمیشہ سے سلسلہ چلا آ رہا تھا آخرکار تقریباً دو سو اکے تین سو اکیس تین سو اکیس ہجری کے اندر اللہ اکبر تین دو سو تین سو اکیس ہجری کے اندر امام بربہاری رحمت اللہ علیہ پر بھی وہ سنت جو چلی آ رہی تھی صالحین دعات کتاب و سنت کی دعوت دینے والے بدعات اور شرک کی مخالفت کرنے والوں کے ساتھ جو سلوک اہل بدعات کر رہے تھے وہی اب ان کے ساتھ بھی شروع ہوا اس لیے تین سو اکیس ہجری میں جو ترک کا گورنر وہاں تھا بغداد کے اندر اس کے طرف شکایت کی گئی اور طرح طرح سے ان کے خلاف فتوی بازی دی گئی اور ان کو بہت بڑا مجرم قرار دیا گیا اتنی شکایت کی کہ وہ بھی ان کے فندے میں آ گیا اور اس نے فوری طور پر حکم دیا کہ ان کے جتنے ساتھی مل سکتے ہوں ان کے شاگرد اللہ پر ان کو اور ان کے شاگردوں کو پکڑو اور بغداد من ان کو رہنے کی اجازت نہیں دے گی بہرحال کچھ لوگوں نے ان کو تو ایک طرف کر لیا لیکن ان کے بہت سارے ساتھیوں کو جو بڑے بڑے ان کے ساتھی تھے سب کو پکڑے ہتکڑی لگائی اور سب کو بسرا منتقل کر کے وہاں جیل میں ڈال دیا گیا کسی چور کو جیل میں دالا نہ ڈالا گیا شرک کرنے والے کو جیل میں نہ ڈالا گیا وداتوں پر عمل کرنے والوں کو حلوہ کھانے والے ان کو کوئی جیل میں نہ ڈالا گیا ڈالا گیا تو ان کو جو نبی کی سنت کی دعوت دے رہا ہو یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے اور آئندہ یہ ہوتا رہے گا کیوں جہاں سنت کا نام لیا جاتا ہے سارے اہل ودایت کھڑے ہو جاتے ہیں اسی لیے امام بربہاری رحمت اللہ علیہ کا ایک تیسرا کال اور بڑا ہے میں وہ بھی بتا دیں دو تو نقل کیے نا ایک تیسرا اور کال ہے جو بھی مناسب ہے کہتے ہیں اہل بدا کی مثال جو ہے وہ بچھو کی بچھو جانتے ہو نا کہتے ہیں بچھو کم وقت چھپا رہتا ہے سر بھی چھپا پاتا ہے اپنے پنجے بھی اور اتنا دم نکال رکھتا ہے موقع جہاں پایا سے ڈنگ مار دیا اپنا چھپا اور جو انسانوں کو تکلیف دینے والا ڈنک ہے اس کو اوپر موقع کے انتظار مو اٹھا رکھا ہے جہاں موقع ملا دیکھو کبھی ٹائم نہیں لگتا ہے ہمارا کا ایسے ہی بدائی جو ہیں وہ ہم سننی ہیں ہم فلاں ہیں ہم عاشق رسول ہیں ہم محبوب علا ہیں سب کچھ نام رکھ کے چھپے رہتے ہیں تبھی ہی اپنے آپ کو بتاتی نہیں اور جہاں موقع پڑتا ہے وہ بچھو کی طرح اپنے جیسے بچھو ڈنک مار کے زہر پھیلاتا ہے جہاں ان کو موقع ملتا ہے اپنی بداعت کے ذریعے لوگوں کو عید کا دین و ایمان خراب کر دیتے ہیں بہرحال اتنا سب ہوا لیکن امام بربہاری رحمت اللہ کو لوگوں نے اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا کر تو ڈالا لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا یہ بڑا اہم نقطہ ہے یاد رکھیے گا اللہ نے کیا فرمایا یا رسول بلک ماں ان دیر رہے ہی کا میرا بھائی لمتا فالف ماں بلک تھا ریسال آگے ایک نقطہ یاد رکھیے گا دیکھا آپ نے پورا ترک, اے... ترک تھا اس ترکیوں کی حکومت آ گئی تھی اتنی بڑی سپر پاور ایک بر بہاری اور اس کے ساتھیوں کو جو سنت کی دعوت دینے والے تھے ختم کرنا تھا لیکن اللہ کا وعدہ کیا سرت الماعدہ یا ایسول بلگ ماں ان ضلع علیہ کمیر ربی کا آپ کا رب آپ کو جو بدریے وہی پہنچا رہا ہے کتاب و سنت کی شکل میں بلگ ما انزل ضلع علیہ کمیر آپ کے رب کی طرف سے جو آپ کو کتاب سنت دی جا رہی ہے آپ بلا خوف و قطر لوگوں کو پہنچا دے پلم تفایل فما بل لگتا اگر آپ نے ایک بات بھی پہنچانے میں کوتاحی کی تو یاد رکھے ہمارے ہاں آپ اپنی ذمہ داری کو ادا نہ کر سکیں آپ پہنچائیں رہی بات اللہ اکبر رہی بات لوگ گصہ ہو جائیں گے لوگ آپے سے باہر ہو جائیں گے سارے اہل بدات اور اہل شرک روڈ آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے قرار داد پاس کریں گے تو سن لیجئے و اللہ یا سے لوگوں کے ہر قسم کے شر سے آپ کا رب آپ کو بچاتا رہے گا اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ جیسے اللہ نبی کی حفاظت کرتا رہا اہل باطل سے ایسے ہی نبی کے ہوں گے کتاب و سنت کی دعوت دینے والے قیامت تک اللہ تعالیٰ ان کو بھی بچاتے رہے گی یہ اللہ کی گارنٹی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ وہ اللہ یا سے اللہ ادھر اللہ رب العالمین نے جس بعد وزیر نے یہ کیا تھا اس پر اللہ تعالیٰ نے زا بڑا زبردست کہر ڈالا کیا کیسے اللہ اکبر جو حاکم تھا کاہر باللہ اس کا اس سے اختلاف ہو گیا کس سے یاد رکھو کتاب سنت کے مٹانے کا مٹانے والا جرم اتنا بدترین جرم ہے کہ جو اس کو بچانا چاہتے ہیں بھر اللہ تعالی نہیں چھوڑتے کیوں انا سوئم کو سفل سور رات کی آئے تھے اللہ نے اعلان کیا یہ جو بیکار چیزیں ہوتی ہیں اہل باطل جو ہیں اللہ نے فرمایا خود کو تو اللہ ختم کر دیتا ہے کیسے ختم کر دیتا ہے جیسے بارش میں بارش بارش میں پانی برستا ہے تو سارے پانی بہ کے جب ندیوں میں آتے ہیں تو دو چیزیں آ گئی پورے سال بھر کے پورا کرکٹ درختوں کے پتے تن کے جتنے رہتے ہیں کیا ہوتا ہے سب پانی کے اوپر ہے پانی کے اوپر اتنے ہو جاتے لاپرمتے کبھی پانی بھی نظر نہیں آتا نیچے پانی ہے اور وہ کورا کرکٹ ہے کورا کرکٹ بیکار ہے وہ کسی کے کام آنے والا نہیں وہ پانی جو ہے سب کے کام کا ہے اللہ رب العادمی نے فرمایا ذرا دیکھتے رہو چند دنوں میں کورا کرکٹ غائب ہو جاتا ہے صاف ستھرا پانی ہی باقی رہتا ہے کیوں اللہ تعالی کو پانی سے عوام کو فائدہ پہنچانا ہے اور کورا کرکٹ سے کچھ فائدہ نہیں کار کو اللہ نے مٹا دیا اور جو صحیح صاف ستھری کام کی چیز تھی اللہ نے اس کو باقی رکھا اللہ نے فرمایا یہی اللہ تعالی اسے ہی مثال بیان کرتا ہے حق کو باقی رکھتا ہے اور باطل کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے باطل مٹتے گئے ادھر ذرا دیکھو اتنا بڑا اللہ نے بادشاہ اللہ نے اس کے دل میں ڈالا ان دونوں کی لڑائی ہوئی فوری طور پر کس نے کتاب سنت کی دعوت دینے والوں اور کتاب و سنت کی دعوت لینے والوں کو جیل میں ڈالا گرفتار کیا پکڑوایا ظلم کیا ادھر یہ اور کچھ نہ ہو سکا یہاں سے گئے وہاں دعوت دے رہے نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی حکومت ختم اس کو معذور کیا اس کو جیل میں ڈالا اور جیل میں ڈالنے کے بعد ایک عرصے تک اس کو وہاں باقی رکھا ادھر یہ ہوا کسی اصنا میں ایک کسی بڑے آدمی کا انتقال ہوا وہ انتقال کے وقت کا میری جنازہ وہی پڑھائے گا جو حسن بن علی بر بہاری محدث ہیں وہ جان جنازہ پڑھائے تھا کہ ہماری مغفرہ تو سیدھے جنت پہ جائیں اب بڑا آدمی تھا نائب وزیر اور اس نے یہ تو جی, اندر تھے چارے ادھر اس نے وسیعت کیا اب باپ کی وسیعت ہے باپ کی وسیعت پوری کا ہمیشہ تو آدمی نافرما رہتا ہے لیکن مرنے کے بعد اور باقی بڑی فرم ماں باپ تو بڑا فرم ہو جاتا ہے سمجھ بچ کے نا. ہمیشہ تو بے وفا رہے گا برادری کو تیزا چالیسواں کھلانا بڑا وفادار ہو گیا ساری زندگی بے وفائی کی گزاری اب بڑا وفادار اب بڑا آدمی تھا حکام بھی وزرا بھی علماء بھی فوکہ بھی بڑے بڑے ذمےدار سارے لوگ اکٹھے ہیں جنازہ رکھا ہوا ہے لاکھوں کی تعداد لیکن بیٹے نے کہا بھائی ہمیں تو نا باپ کی وصیت پوری کرنی ہے یہ آئے نماز جنادہ پڑھائے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی عزت دے دیا یہ اس کا اتنا اونچا مقام کتنا بڑا آدمی وصیت کرتا ہے جنادہ پڑھا پھر نمبر دو سلام پھیرا عوام نے تو دیکھا رے مورڈا صاحب بھی ہیں جنہوں نے فتوا دیا تھا کہ گمراہ ہے وہ اگلی سب میں کھڑے ہیں جنہوں نے کہا یہ بھٹکا ہوا ہے وہ کہا ہے دائیں بائیں دیکھ رہے اللہ اکبر کہا کہ ہاں یہ نمک حرام ہے اگر یہ سچی ہوتے اس کی پیچھے جگہ کیوں پائی اب گمراہ کہیں تو جوتے عوام کے کھائیں ایسا اللہ نے نظام بنایا کہ امام بربہاری رحمت اللہ نے ان کے ساتھ یوں کی عزت پورے ملک میں پھیل گئی بڑے زوردار انداز میں الحمدللہ للہ ہاں؟ کتاب و سنت کی دعوت پھر دوبارہ شروع ہوئی لیکن اہل بدات ایک جاتے ہیں تو دوسرا گروہ پیدا کیوں ان کے یہاں ایک گروہ تو ہوتا نہیں ہزاروں گروہ ہوتے ہیں ایک گروہ ختم ہوگا تو دوسرا گروہ کیوں اسی میں تو مزہ ہے جب تک ہر موسا کے لیے فروڑ نہیں ہوگا تو مزہ نہیں ہے हا? حق اور باطل کی کشمکش رہتی ہے کیوں اگر شیر سو جب سویا ہی رہے تو دہاڑے گا کب हا? شیر کو جگایا جاتا ہے تبھی دھارتا ہے وہ جنگل سمجھ گئے نا تو اس میں بھی خیر ہی ہوتی ہے بہرحال زبردست ان کا اب دوسرا گروہ شروع ہوا انہوں نے بڑے ہنگامے کیے ادھر ہنگامہ ہو رہا تھا ادھر وہ بادشاہ جس نے کاہر بلّا جس نے کہا تھا گورنر کو پوری جماعت پورے گروہ کا ختم کرو یہ بربہاری کی یہ سنت یہ سنت یہ سنت یہ سارے باپ دادا گمراہ جو کہتے تھے یہ مداح ہنسنا ہے بہرحال ادھر وہ ہوا پھر اچانک اللہ تعالی کا قہر بادشاہ پر بھی آیا اللہ اکبر بادشاہ کو ہی بغاوت کرنے والوں نے پکڑا پکڑا ایک گھر میں رکھا اب دھوپ میں کھڑا کیا اور اس کی آنکھوں میں سلاخ ڈالا کہتے ہیں کہ چھوڑ دیا ظالم کو جو سنت عمل کرنے والوں کو تکلیف دے رہا تھا کہتے ہیں ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا دھوپ اور گرم سلا سے اس کی آنکھیں سے خون پی بہتا بہتا اسی میں مر گیا اور پنائی ختم ہو گئی حضر الخال ان امر ان انتسی بہ فتنا اور جو سی بہ اداب علیم اداب علیم سنت کی مخالفت کرنے والوں کا یہ انجام ہوتا ہے بہرحال دوستوں یہ بات تو بڑی لمبی ہوئی یہاں تک کی جب یہ دعوت عام ہوئی کتاب سنت پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ پھر دوبارہ شروع ہو گیا اس اسنا میں پھر تین سو اٹھائیس ہجری کتنا تین سو اٹھائیس ہجری کے خلاف پھر اہل بدات نے چاروں طرف سے ہنگامہ آرائی جھوٹے الزام بے بنیاد توہمتیں لگا کر کے اور ڈرا کر کے کی اگر ایسا رہا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا اس کی تعداد بڑھتی ہے جب بھی چاہے گا آپ کا تختہ پرٹ دے گا کہتے ہیں اسی اسنا میں ایک مرتبہ بغداد کے کنارے کہیں جا رہے تھے اور ان کے ساتھ حدیث پڑھنے والے سنت پر عمل کرنے والوں کا ایک بڑی جماعت تھی بڑا سا مجمع تھا ان کو اصل میں چھینک آ گئی چھینک آئی انہوں نے کہا الحمدللہ کیا کہا الحمدللہ کہا اور وہ ہزاروں کی تعداد میں یار اللہ کہا اتنا ہنگامہ ہوا کہ جو بادشاہ بہن بیٹر ارے اکاد شور ہوا کیا ہنگامہ ہوا اب اس کے جاسوس نکلے بھائی کہیں سے کوئی حملہ آور ہے دشمن للکا رہا ہے کون سا ہے لوگ گھنٹے بھر کے بعد پلٹ کے کیا بات ہے ارے وہ لوگ پہلے سے کہہ رہے تھے نا کہ اس کے پاس بڑے پاور ہے کہا کیا کہا آپ کی فوج میں اتنا شور کبھی نہیں مچا بادشاہ نے کہا کیا کہا رے وہ سنت کی دعوت دینے والا جو بربہاری ہے یہ بدات یہ بدات یہ سب بدات وہی سنت جانتا ہے اور آپ نے اس کو اتنا بڑھاوا دے دیا ہے اس کے پاس اتنے لوگ آ چکے ہیں اتنی بڑی جماعت ہے اس نے جب چھیکا اور چھینک کے بعد الحمد للہ کہا تو لوگوں نے یار ہم و کلّا اتنی محبت میں جوش میں کہا وہ شور ہے جس کو آپ نے ہنگامہ سمجھا یہ تو ایک چھینک کا آآ آآ آآ منظر ہے اور کہیں وہ کسی دن للکار دیا کہ آ جاؤ ہمراہ کر دو بادشاہ شرابت پر تب کیا حشر ہوگا اس وقت کتنی آواز ہوگی اس طرح سے ڈرایا اس کو اللہ پر سنت پر عمل کیا اور سنت پر عمل کرنے سے ڈرا رہی ہیں ڈرایا کیوں ارے یار ہم تھا اتنے کثیر تعداد میں صرف کے جواب دینے والے تو جہاد کا اعلان کیا اور تختہ برتنے تو پھر کیا حاصل ہوگا خوب بڑھایا بادشاہ نے اپنی کرسی بچانے کے لیے کہا بہتر ہے کہ ان کو گرفتار کرو اللہ عبر اور کرفیو نافذ کر دیا کہ ان کے دو سنت پرمنٹ کرنے والے جو ہیں دو آدمی کہیں اکٹھا نو اکیلا چل سکتا ہے روڈ پر دو جائے تو ان کو کیا ہے سی این سی این سوٹ سائٹ سوٹ تیر تیچھڑا دو بہرال پابندی لگائی اور ان کو جو ہے جو وہاں کا گورنر تھا اس کی بہن کا جو محل تھا اس محل میں ان کو قید کیا گیا وہاں کافی بوڑھے ہوئی چکے تھے یہ ان کیا کہا تھا کہ کوئی ایسی بیماری اللہ نے ویری جی سے ان کا خون جم گیا اسی میں ان کا انتقال ہوا انتقال کہاں ہوا جو حاکم تھا اس کی بہن کے میں جیل میں نہیں ڈالا محل میں ڈالا جب انتقال ہوا تو محل کے جو بہن تھی محل کی ملکہ اس نے اپنے خادم سے پوچھا کہا کیا ہوا کہا معلوم پڑا ان کی روح قبض ہو گئی عزت ذرا دیکھو سنت پر عمل کرنے والے اسی لیے احمد بن ہم لکھا تھا ابھی برا کہہ لو لیکن مرنے کے بعد پتا چلے گا کہ کون عزت والا ہے تم ہو یا احمد ہے اللہ وبر. انتقال ہوا خادم نے خادم کو کہا ایسا ایسا کرو یہ تو بات شاید اتنا آ رہا ان کی جنازہ بھی نہیں پڑھ سکتے دفنا کا بھی بڑا مسئلہ ہے کسی آدمی کو لاؤ نہ لائے چونکہ اتنے دن سے میں نے دیکھا بےچارا بڑا شریف بوڑھا لگتا ہے کہتے نوے سال کے قریب عمر ہو گئی ہے بڑا شریف کیا تختہ پلٹے گا کھلاتی پلاتی تھی بےچاری بھیج کر کے خادم کو بکا اس کو کوئی بلاؤ گسل دے باہر سے گیا اور دروازہ بند کر کے گیا تاکہ کوئی اندر آ نہ سکے اور ایک گسل کرنے والے کو اجرت پر لایا کیونکہ ملکہ نے کہا تو میں اجرت دوں گی اور لانے کے بعد پھر دروازہ بند کر لیا اس نے گسل دیا اور وہ جو ہے روشن دان سے دیکھ رہی تھی سارا مندر بہن جو تھی حاکم کی وہ روشن دان سے دیکھ رہی تھی کہ نہلانے والا ایک ہے خادم اکیلا جب نہلا کے چلا گیا تو بہن نے کہا کہ اس کی تم اکیلے نماز جنازہ پڑھو دروازہ بند کر لو تاکہ کسی کو پتا نہ چلے اس نے اتنی مہربانی کی اس عورت کا یہ کہنا ہے خاتم کا یہ کہنا ہے کہ جب میں نماز جنادہ پڑھی اکیلے میں سمجھ رہا تھا یہ اکیلا ہے اور میں نماز جنادہ اس کی طرح پڑھ رہا ہوں کہا نماز جنادہ پڑھنے کے بعد بڑے غصے میں ملکہ نے بلایا اور آنے کے بعد کہا کہ تم کو میں نے کہا تھا کہ دروازہ بند کرنا ہمارے لیے بھی مصیبت تیرے لیے بھی مصیبت کہا کیا ہوا کہا کہ تم نے دیکھا نہیں کہا میں نے تو دیکھا کوئی نہیں کہا سلام دینے کے بعد دیکھا نہیں کہا اللہ کی کسم میں نے نہیں دیکھا کہا دروازہ بند ہے کیوں کھولا تو نے ہمارے لیے بھی مصیبت کھڑی کرے گا کہا کہ اللہ کی قسم دروازہ بند ہے آپ جا کر کے دیکھ لیں کہ ولہ دروازہ بند ہے ہم نے آنے نہیں دیا کہ ماہو اکبر تم اکیلے آگے کھڑے دیکھے میں نے دیکھا پورا محل کا جو گراؤنڈ اتنا بڑا ہوا ہے نورانی چہرے سفید لباس میں سارے لوگ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے تھے میں تو گصہ میں تھی کہ تھی دروازہ کیوں کھولا کہیں ایسا نہ ہنگامہ ہو جائے کہا سلام پھرنے کے بعد کہا اس کے بعد مجھے کوئی نظر نہیں تم دروازہ کھولا چھوڑا چلے گئے وہ کہا اللہ کی قسم میں نے دروازہ نہیں کھولا تھا قسم کھائی تو اس نے کہا اللہ کی کسم اس کا مطلب یہ کہ دنیا کے ظالموں نے اس سنت پر عمل کرنے والے محدث پر جنازہ پڑھنے سے انکار کیا تو اللہ نے رحمت کے فرشتوں کو بھیجا تھا اور سن لے اس کو ہمارے محل میں دفنایا جائے گا اور میرا انتقال ہو تو اسی کے قریب اسی کے بعدو میرا میری بھی قبر بنانا پڑے یہاں سے بات ختم ہوئی اور اس کے بعد بادشاہ کا جو حسر ہوا ہوا لیکن اللہ کا کتاب سنت کی دعوت کا چراغ جو جلایا تھا اس کی برکت ہے کہ آج بھی ان کی کتاب مخالفت کرنے والے چلے گئے لیکن اس کے ہاتھ سے لکھی ہوئے چند صفحات وہ بھی ضائع نہیں کیا اللہ نے یہ چند صفحات ہیں گنے چنے چند صفحات ہیں بڑی بڑی حکومتیں مخالفت کی ختم کر دیا لیکن اس مرد مومن نے سنت کی محبت میں بداعت کی بکس میں جو قلم اٹھایا جیل میں تھا جیل میں مرا کوئی جنازہ پڑھنے والا نہ آیا اللہ نے فرشتوں کو بھیجا لیکن سنت کی دعوت اس کی تھی جو تھی جو اخلاص کے ساتھ چند صفحات لکھے تھے اللہ نے ان صفحات کو بڑی بڑی حکومت مخالفت کرنے والی تو ختم ہو گئی لیکن سنت پر عمل کرنے اور دعوت دینے والے کے چند صفحات جو لاوارس تھے اللہ نے ان کو بھی ضائع ہونے سے بچا دی اور قیامت مت تک بچا رہے گا یہ ان کی تھوڑی سے سیرت تھی انشاءاللہ اس کے بعد کتاباں چلو جو لوں گا